بہرے روم اور بہرے فارس لیتے ہیں او امزیا اوکوبا یا میں چلتا رہوں گا اوکوباً زمان طویل مدت دراز پلبا بالا پھر جب دونوں پہنچے ان سمندروں کے ملاب کی جگہ ناسیا خوا تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو پتہ خدا بنا لیا اس مچھلی نے اپنا رستہ دریا میں سارا بند سرنگ بنا کے حضرت موسا علیہ السلام آرام کرنے کی غرض سے لیٹے سو گئے اللہ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ مچھلی کو تل کے دھون کے ساتھ رکھ لیں جس جگہ یہ زندہ ہو گئی تو یہ مچھلی اس بندے کی نشاندہی کرے گی یوشا بن نون جاگ رہے ہیں اسی لیے کہ اچانک مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ سرنگ پھر بند ہو گئی لیکن صحیح کال یہی ہے کہ یہ سرنگ موجود رہی اور اسی سرنگ کے ذریعے حضرت موسیٰ خزر تک پہنچے ابن حجر اسکلانی نے اور بطرالدین عینی نے صحیح صنعت کے ساتھ اس کو نقل کی نون یہ تو جلدی میں بتانا بھول گئے حضرت موس علیہ السلام اٹھے چلو بھائی دیر ہو گئی ہے چلو جی یاد ہی نہ رہ کچھ پیغمبر کا روب بھی ہوتا ہے جلال حضرت موس علیہ السلام کی طبیعت میں جلال بھی تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مچھلی کا زندہ ہو کے توشہ دان سے باہر نکل کے سرنگ بنا کے دریا میں چلے جانا عام لوگوں کے لیے تو ایک وجوبہ ہو لیکن یوشا بن نون کے لیے یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی کہ وہ حضرت موسا کے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح کے قدرت کے عجائب دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے اس کو کوئی اتنا عجیب نہیں سمجھا کہ بڑے بڑے عجائب وہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ رہ کے دیکھتے رہتے تھے تو بتانا وہ بھول ہے میں چھوٹا سا تھا تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر کی تھی اٹھارہ بلاک کی مسجد کے سامنے سڑک میں یہی واقعہ انہوں نے بیان کیا بعض چیزیں بچپن میں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ اکثر چیزیں تو ذہن میں نہیں رہتی لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کھب جاتی پی وست ہو جاتی ولہ پتنی کیا بات ہے تو حضرت شیخ نے یہاں تقریر کرتے ہوئے فرمایا حضرت موسا زندہ ہیں بوت نہیں ہوئے اور تھیلا اور توشادان ان کے سرانے رکھا ہوا ہے مچھلی زندہ ہوئی کھڑکھاہٹ ہوئی پھر وہ توشادان سے باہر نکلی اور نکل کے اس نے سمندر میں سرنگ بنا لی زندہ پیغمبر کو باہر کے حالات کا مچھلی کے زندہ ہونے کا سرنگ بنانے کا پتہ کوئی نہیں تو وفات کے بعد بھی امبیا کو کون آیا کس نے کیا کہا اس کا انبیاء کو علم کوئی نہیں پلاما جا بازار پھر جب وہ دونوں آگے بڑھے یہاں سے کالل فتح ہو تو حضرت موسا نے کہا اپنے جوان سے آتے غدا گدہانہ لیا ہمارے پاس صبح کا کھانا ناشتہ قد لکی نامن سفر نصبا ہمیں تو اس سفر میں بڑی مشقت پہنچی ہے حضرت موسا علیہ السلام کو بھوک نے ستایا اور مشقت میں مبتلا ہوئے جو بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور اسے بھوک ستانے لگے وہ کائنات کا حاجت روا اور متصرف فی المور نہیں ہو سکتا ایک ایک موڑ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت موسا عالم الغیب اور متصرف فی نہیں کالا انہوں نے جب کھانا مانگا اس وقت حضرت یوشا کو یاد آیا کہنے لگے ارائیتا بھلا دیکھے تو بھلا دیکھے تو از اوئینا القرتے جب ہم نے جگہ پکڑی تھی پتھر کے پاس فإنی نصیت الخوت تو میں بھول گیا مچھلی کو یعنی مچھلی کے ذکر کرنے کو وما انسانی ہو شیطان اور نہیں بھلایا اس اہم واقعہ کا ذکر کرنا مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں اس کا تذکرہ کروں وقت خدا سبھی لہو فل عجبا اور بنا لیا مچھلی نے اپنا رستہ سمندر میں عجاب عجیب طریقے سے کالا حضرت موسا نے فرمایا ظال کما کنہ نبے یہی ہے وہ جگہ جس کی ہمیں تلاش ہے فرتدا پھر دونوں پلٹے پھر دونوں لوٹے اللہ سارے ہما کسا اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے راستہ معلوم کرنے کے لیے قدموں کے نشان نہیں ڈھونڈنے پڑتے یہ قدموں کے نشان ڈھونڈتے ٹھونڈتے واپس پلٹ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے عالم الغیب نہیں ہے فوجد عبد من عبادنا فس دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے آتیناہ نہ من امن جس کو ہم نے دی تھی رحمت اپنے پاس سے من لد اللہ علم اور ہم نے علم دیا تھا اس کو اپنی طرف سے علم دینا سکھایا ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم اس پر تو جمہور کا اتفاق ہے کہ اب دن سے مراد حضرت خضر ہے ہاں اس بات میں کچھ اختلاف ہوا کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے شاید متقدمین مفسرین نے بھی اس پر کوئی بات کی ہو مولانا مودودی نے کہا کہ وہ فرشتہ تھے یہ جی صرف انہوں نے کال کیا کہ حضرت خضر انسان نہیں فرشتے تھے لیکن انہوں نے شاید قرآن پاک کو سرسری طور پہ بھی نہیں دیکھا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو دونوں نے کھانا طلب کیا اگر یہ فرشتے تھے خضر تو ان کی طرف کھانے طلب کرنے کی نسبت کیوں کی گئی پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسا نے کھانا طلب کیا لیکن وہاں دونوں کے متعلق کہا گیا کہ دونوں نے کھانا طلب کیا تو یہ کال تو بالکل ردی کال ہے جمہور اس بات پہ ہیں کہ وہ نبی تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا آ ہو رحمتا من عندنا تو یہ لفظ باقی امبیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں حضرت الو نے کہا تھا آتا نہیں رحمتمن ہندی ہی آ تانی من رحمتن حضرت صالح نے کہا ولجمہ اللہ الوہ یو ون نبوا جمہور کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں وحی اور نبوت ہے دوسری دلیل ان کے نبی ہونے کی یہ ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا یہ قتل کشف یا الہام سے نہیں ہو سکتا کہ وہ زنی چیز ہے ولی کا کشف زنی چیز ہے اور زنی چیز کے ذریعے قاتل کرنا اسے کس طرح انسانی حق گوارا کر سکتی ہے وہی کے ذریعے حکم ہوگا جو کتی ہے اور نبی کا تو الہام بھی کتی ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسا خود نبی ہیں اصول تربیت کے لیے اور اصول تعلیم کے لیے ایک نبی کو غیر نبی کے پاس بھیجنا یہ مناسب بات نہیں چوتھی دلیل یہ ہے وما فالتو ان امری میں نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا یہ بھی دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی من اللہ علم علم لدنی مراد ہے جی تکوینی تکوینی علم اور حضرت موسا کے پاس تھا علم شریعت جنت جہنم حلال حرام جائز ناجائز حقوق معاملات انصاف ظلم یہ حضرت موسی علیہ السلام کے پاس علم تھا اور وہ تقوینی علم دنیا کے امور کا یہ ان کے پاس تھا بخاری میں کہ جب حضرت موسا وہاں پہنچے تو حضرت خضر نے ان سے کہا یا موسا انی اعلی علم اللہ من اللہ ہو لات آنتا اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو تو نہیں جانتا وہ آنتا اللہ علم اللہ کل ہو اور تو ایک ایسے علم پہ ہے جو علم اللہ نے تجھے دیا ہے لا علم آنا جس علم کو میں نہیں جانتا یہ بخاری میں موجود ایک علم تیرے پاس ہے جس کی مجھے کوئی خبر نہیں اور ایک علم میرے پاس ہے جس کی تجھے کوئی خبر نہیں کالو موسا کہا اس بندے سے موسا نے حل اتبا کا کیا میں تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اللہ ان اس بات پر کہ تو مجھے سکھا دے مشدن اس چیز میں سے جو تجھے علم دیا گیا روشدن مفید اور بھلی چیز کالا اس بندے نے کہا ان کا کلنتستیا مائیا صبر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے میں کوئی کام کروں گا وہ خلاف شرح ہوگا تو آپ بولیں گے اور پھر آپ پیغمبر ہیں پیغمبر کو تو بولنا چاہیے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہو اور وہ چپ کرے وہ کئی ف تصویروں اور تس طرح صبر کر سکے گا اللہ معلوم تو ہت بھی ہی اس چیز پر جس کے بارے میں تجھے کوئی خبر نہیں ہے جو تیرے احاطہ علم سے باہر ہے کالا حضرت موس نے فرمایا ستا جدنی ان شاء اللہ صابر تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا ولاسی لکامہ اور میں کسی معاملے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لے کالا اس بندے نے کہا نتادانی اگر میری پیروی کرنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے میری فلاں انشین تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے گا نہیں سوال نہیں کرے گا حسا کا مینو ذکر یہاں تک کہ میں خود اس کو تیرے سامنے بیان کر دوں اوبیہ نو او دیسا اوبی نا لیا یہاں تک کہ میں بیان کر دوں تیرے لیے اس سے ذکرن بیان کرنا پنت لا دونوں چل پڑے حتہ ادارہ کے بافی جہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں اب تیسرے آدمی کا ذکر یہاں پیچھے سے ختم کر دیا گیا اس لیے کہ وہ بت ہے اصل یہی دونوں ہے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں خارا کہا خزر نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا توڑ ڈالا اے بے یدی ہی شگا کر دیا کہ حضرت موسا نے کہا آخرکھتا کیا تو اس کو توڑتا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دے پانی اندر آ جائے اور یہ غرق ہو جائیں وہ حضرت خضر کو پہچانتے تھے کشتی والے وہاں سے گزرتے رہتے ہوں گے انہوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا عمران تو نے کیا ہے ایک کام عمران عظیمن عجیب انوکھا انوکھی چیز کی ہے تھی یہ کیا ہوا ایک ان بیچاروں نے پیسے نہیں لیے ایک ان کی کشتی تباہ کر رہا ہے پھر کشتی میں سوار جو لوگ ہیں ان کو غلط کرنا چاہتا ہے قالا اس بندے نے کہا الا کیا میں نے نہیں کہا تھا ان کا لنت صبر کہ تیرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا پھر صبر نہیں نہ ہوا آپ سے قالا حضرت موسا نے کہا لا تو آخر میرا مواخذہ نہ کر میری پکڑ نہ کر بیما نسیتو اس بات میں کہ میں بھول گیا بلا تور من مین ہمری اور نہ ڈال مجھ پر تر ہکنی مین ہمری میرے کام میں اس رن تنگی دشواری مشکل میں نے بڑا سفر کیا تو اسے سیکھنے کے لیے تو میرے معاملے میں دشواری پیدا نہ کر میں بھول گیا ہوں اور اس بھول پہ میری پکڑ نہ کر حضرت موسا علیہ السلام بھولے اور اپنی بھول کا اقرار کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا حضرت موسا عالم الغیب نہیں تھے اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو کیوں بھولتے فن کا پھر دونوں چل پڑے حساب کیا غلامن یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے کو پاک اس کو مار دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کانا بالغن اور غلام بمینا نوجوان بھی آتا ہے رول مانی نے اس قول کو نقل کیا لیکن کیلا کے ساتھ جو زوف پہ دلالت کرتا ہے کیلا کانا بالغن شابن کیلا کانا رجولن خازن نے کہا لیکن کیلا کا لفظ بتا رہا ہے اس میں زوف موجود ہے قول میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ بالغ نہیں تھا لاؤ اس کو قتل کر دیا حضرت نے فرمایا قتل ذکیتن تو نے مار دیا ایک جان ذکیتن معصوم بے گناہ بغیر نفسین بغیر بدلے کے لکے تشید نکرا تو نے کی ہے بات نکرن میجا نازیبا شاہد القادر نے میں نے کیا ناماقو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں نا پسندیدہ یہ کیا ہوا کتنا خوبصورت بچہ ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور تو نے اس کو قتل کر دیا اور مار دیا کالا حضرت خزیر نے کہا المک اللہ کا کیا میں نے تو اسے کہہ نہیں دیا تھا ان قلم دستیا میں یہ صبر کہ تم میرے ساتھ صبر ہرگز نہیں کر سکے گا پھر بولو نا کالا حضرت موسا نے کہا انس علطوں کا انشئیم بادہ اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے معاملے میں اس کے بعد فلاں صاحب لی تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا تملدنی ہزرا کیونکہ آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے از رن ہتر کو دو دفعہ ہو گیا ہے ایک موقع اور دے دے پنتلا کا دونوں چل پڑے حتیہ ازا عطیہ اہل کر دن یہاں تک کہ جب پہنچے ایک گاؤں والوں کے پاس استطامہ آلہ کھانا مانگا وہاں کے رہنے والوں سے بھوک سے ستایا اتنا ستایا کہ گاؤں کے لوگوں سے کھانے مانگنے پہ مجبور ہوئے جسے بھوک ستا اور کھانا دوسروں سے مانگنے لگے وہ متصرفی الامور اور مختار کل نہیں ہوا کرتا واؤ گاؤں والوں نے انکار کیا این یزیفو ہما کہ ان دونوں کی مہمانی کریں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے یہاں فرمایا حوالہ تو انہوں نے نہیں دیا اور نہ میرے پاس حوالہ ہے اس ٹائم گاؤں والے ان سے پہلے کچھ مہمانوں سے بڑے تنگ آئے تھے کہ ان کے پاس مہمان آئے تھے اور انہوں نے ان کی مہمانی کی تو مہمان برتن بھی ساتھ لے کے چلے گئے پہلے زمانے میں برتن بھی قیمتی ہوتے تھے اب تو کاغذوں کے برتن آ گئے پیالیاں اور پلیٹیں کاغذوں کی آ گئی پہلے تانبے کے اور اس طرح کے برتن پہلے لوگ بڑے بڑے گلاس وزنی دہاتوں میں یہ پچھلے چند بیس پچیس تیس سال پہلے بھی اگر کسی کے گھر میں پڑے ہو تو آپ گلاس اٹھا بھی مشکل سے سکے اتنے بھاری بھاری گلاس وہ برتن بھی ساتھ لے جاتے تھے یہ اوپر سے پہنچ گئے انہوں نے کہا کل مہمان آئے سن وہ برتن ہی نال لے کے چلے گئے چلو چلو بڑے آئے ہیں مہمان انہوں نے کھانا نہیں کیا پوا جادا جدار بس دونوں نے پایا اس گاؤں میں ایک دیوار کو یوریدو این قزا گرنا چاہتی تھی بس یوں میں نہ کرنا گرنا چاہتی تھی یعنی قریب تھا کہ گر جائے اس طرح جھکی ہوئی ہے اور وہ سیدھا ہے لگتا تھا کہ اب گئی کہ اب گئی اکامہ اے اکامہ الخضر میں ید جلالین حضرت قاضی صاحب نے بھی اسی کو پسند کیا حضرت خاضر نے ہاتھ لگا کے یوں سیدھا کر حضرت موسا کو پہلے بھوک ستا رہی تھی اوپر سے طبیعت تھوڑی سی جلالی تھی پھر غصہ تھا انہوں نے کھانا نہیں دیا اور ادھر انہوں نے دیوار سیدھی کر دی حضرت موسا کہتے ہیں دیوار سیدھی کرنی تھی تو پیسے تو لینے تھے انہوں نے کھانا نہیں دیا تو انہوں نے کم کر دا پھر کم کم پیسے تو لیتے کھانا تو کھاتے نا لو شیتا اگر چاہتا تاہتا لذتا اجرا تو لے سکتا تھا اس پہ مزدوری مفت میں کام کر دیا آپ نے کال ہا فرا کو بینی حضرت خذر نے کہا یہ جدائی کا وقت ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان سو کا اب میں بتاتا ہوں تجھ کو بے تابیل حقیقت ان چیزوں کی جن پہ تم صبر نہیں کر سکا آ میں ان چیزوں کی اب تجھے حقیقت بتاؤں امت صفین تو وہ جو کشتی تھی نا فکانت لساکین وہ چند مسکین لوگوں کی تھی غریب لوگ تھے محنت مزدوری کرتے تھے شا ملونہ فلبا محنت کرتے تھے سمندر میں فارت تو انعی بہا میں نے چاہا کہ اس کو ایب دار کر دوں وکانا وراہم ملک, ملک اور تھا ان کے پیچھے آگے بادشاہ یہاں وہ جا رہے تھے نا وہاں ایک بادشاہ تھا خز و کلّ صفی نتن لے لیتا تھا ہر کشتی چھین کر جس جگہ پہ یہ لوگ جا رہے تھے یہ تجارت کی کشتی تھی مولانات الغنی یا جروی اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ بغرض تجارت یہ نہیں سواریوں والی کشتی سواریوں والی کشتی دونوں کناروں پہ چلتی ہے اس کنارے سے بندے اٹھائے اس کنارے پہ چھوڑ دیے اور جو تجارت والی کشتی ہوتی ہے وہ لمبائی میں چلتی ہے آگے جا کے کوئی بندرگاہ آئی تو وہاں ٹھہر گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی کنارے کنارے چڑھ رہے تھے بخاری نے لکھا ہے کہ یہ دریا کے کنارے کنارے چڑھ رہے تھے کہ پیچھے سے کشتی آئی اور یہ اس پہ بیٹھ گئے تو وہ کشتی جس جگہ پہ جا رہی تھی وہ تو تجارت کا سامان تھا کچھ بندے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے جہاں جا کے ٹھہر رہے ہیں وہاں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے کشتیاں چھین رہا ہے تو میں نے اس کو ایب دار کر دیا تاکہ وہ ایب دار سمجھ کے ان کی کشتی کو نہ چھینے اور چھوڑ دیں امل غلام اور وہ جو لڑکا تھا نا جس کو میں نے قتل کیا فکان ابوا ہو مومن نہیں, اس کے ماں باپ مومن تھے میں عرض کیا میں نے کہ آپ کچھ چیزیں اگر یہاں سے نوٹ کرتے چلے جائیں پہلے صفحے پہ تو آپ کو عملی زندگی میں بہت کام آئے گی یا خوزو کل سفی نتن ان کے آگے ایک بادشاہ ہے جو پکڑ لیتا ہے کل سفی نتن اگر یہ بریلوی والا کل بڑھائیے وہ جو کل ایک بریلویوں والا ہے کلا شعین کلّیا نل کل شعین تو یہاں کللہ سفین ان کا کیا مطلب کریں گے کہ دنیا کے جس دریا میں اور جس سمندر میں اس وقت کوئی کشتی چل رہی تھی بادشاہ اس کو پکڑ لیتا تھا یہاں کل کا یہ مینا نہیں ہو سکتا تو یہ آپ صورت کا نام اور آیت نمبر شروع میں لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ جمع ہو جائے گا ایسی چیزوں کا لکھے کل ہر جگہ استغرات کے لیے نہیں ہوتا بس اتنا سا اشارہ وہاں لکھ لیا کریں وہ امبل غلام اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ مومن تھے فاخشین بس ہم ڈرے آئیں کا ہوما کہ مجبور کر دے گا ماں باپ کو سرکشی پر کفرن اور کفر پر ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اور یہ وہ بڑے مخلص ہیں تو یہ کہیں ان کے لیے آزمائش نہ بن جائیں ان کو سرکشی پہ مجبور نہ کر دے کفر پہ مجبور نہ کر دے آردنا پھر ہم نے چاہا دلا ہما رب همار کہ بدلے میں دے ان ماں باپ کو ان کا رب خیر ہو اس بچے سے بہتر بچہ بہتر اولاد جو بہتر ہو اس سے ذکاتن پاکیزگی میں بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں وہ اکرابا رحمن اور زیادہ قریب ہو مہربانی میں اور رحم کرنے میں اس سے بڑھ کر اکرم وعمل اکڑا ہو اور وہ جو دیوار تھی نا جو میں نے سیدھی کی تھی فکان علیہ میں وہ تھے دو بچے یتیم شہر میں وکانتا تہو ما اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا پکانا ابوہما سالہ اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح آدمی تھا ارادا ربو کاب لوگا اشدہ ہوما پہا تیرے رب نے ارادہ کیا تیرے رب نے کہ یہ دونوں بچے پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا خزانہ دفینہ پہلی دونوں باتیں کشتی کا توڑنا بچے کا قتل کرنا یہ دونوں باتیں بات نن بہتر تھیں ظاہراً بہتر نہیں تھی ظاہر کشتی والوں کا نقصان تھا ظاہراََ بچے کو قتل کرنا تھا باتیں بہتر تھی اس لیے ان کی نسبت حضرت خضر نے اپنی طرف کی ہم نے چاہا میں نے یہ کیا فارت تو فردنا اور یہ جو تیسری چیز ہے نا دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ اور اس دیوار کو سیدھا کرنا یہ ظاہر اور باطن حسن تھی دونوں لحاظ سے اچھی تھی لہذا اس کی نسبت حضرت خضر نے رب کی طرف کی رادا ربو کا حضرت خاص صاحب کہتے ہیں اور آپ نے پڑھیں گے ہم کہیں ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے مارے گا اور جب بیماری کا ٹائم آیا تو کیا کہتے ہیں اس نے مجھے بیمار کیا پھر شفا دے گا نہ تو وہاں کے کہتے ہیں ایزآب مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں ہوا یشفین تو وہ شفا دیتا ہے اچھی چیزوں کی نسبت رب کی طرف کی لیکن بیماری بظاہر اچھی چیز نہیں تھی تو حضرت ابراہیم نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ویزا مریض تو فاحو یشفین رحمت امر رب کا ارادہ کا مفول لہو ہے جی ارادہ کیا تیرے رب نے رحمت کرنے کے لیے تیرے رب کی طرف سے وہ ماں فالتو ان اصل شبے کا جواب ہے یہ یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا کہ حضرت خضر بڑے متصرف ہیں بڑی قدرتوں والے ہیں عالم الغیب ہیں ان کو پتہ چل گیا آگے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اس بچے کے والدین بڑے اچھے ہیں اور بچہ ان کے لیے سرکشی کا باعث بنے گا اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے بڑی قدرتوں والے ہیں وما پالتو ہوں امری میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے اے ان راہی و اجتہادی رول مانی ان راہی و اجتہادی اپنی رائے اور اجتہاد سے یہ کام میں نے نہیں کیا ہے رحمت امر رب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا نا کہ یہ بستی والوں پہ کوئی رحمت ہوئی ہے کہ دیوار ان کی سیدھی ہو گئی اور یہ بستی والوں کا فائدہ ہوا تو یہاں حضرت نیلوی سی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت لفظ جملے کہے یہ ان دونوں یتیموں پر یہ ان دونوں یتیموں پر تیرے رب کی رحمت ہے نہ کہ بستی کے لئیموں پر نہ کہ بستی کے لئیموں پر لئیم لوگ گندے لوگ ان پر یہ رحمت نہیں کی یتیموں پہ رحمت کی حضرت خزر نے کوئی کام اپنے اختیار مرضی رائے اتہاس سے نہیں کیا وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا رحمت امر ربک تعویل و مالم تستے علیے صبر اس کا ماضی کستا ہے اصل میں وہ بھی استطاع ہے تا کو تخفیفاً حزم کر دیا گیا مالم تستے علیہ صبر یہ حقیقت ہے ان چیزوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے وس الونک انزل کر نہیں چوتھے شبے کا جواب دیجیے زل سے پوچھتے ہیں تو اسے سے کے بارے میں اسے اللہ نے بڑے بڑے کمال دیے مشرق و مغرب تک جا پہنچا پھر ایک اور جانب سفر کیا تو دو پہاڑوں کے درمیانی خلا کو لوہے کی چادریں اور پگلے ہوئے تانبے کے ساتھ اس نے پہاڑوں کے برابر کیا بڑی قوت ہے بڑی طاقت ہے اس کو بھی نہ پکارے تو اسے پوچھتے ہیں وہ بھی پکار کے لائق نہیں ہے اسے تو بڑی قوتیں حاصل تھیں بڑی طاقتیں حاصل تھیں فرمایا نہیں مغرب کی طرف گیا تو دلدل دل کا مقابلہ نہ کر سکا مشرق کی طرف گیا تو دھوپ کا مقابلہ نہ کر سکا ایک اور طرف گیا تو وہاں کے لوگوں کی زبان نہ سمجھ سکا اور پھر وہ تو آخر میں کہہ رہا ہے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے سوال کرتے ہیں تو اس سے زل نین کے بارے میں حضرت صاحب کہتے ہیں اس اسکندر نام اس کا تھا اسکندر لیکن یہ وہ سکندر یونانی نہیں ہے جو مشہور سکندر ہے نا کرن کہتے ہیں جانب کو کرنین دو جانب اس کو کرنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بیک وقت روم اور فارس کا بادشاہ تھا یا اس کو ظلم کرنے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشرے کو مغرب تک پہنچا دو کرنوں والا مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تسلی تکرار کے لیے ہے کئی جانبوں والا تسلی کس کے لیے تکرار کے لیے ہے جانبوں والا بڑی بادشاہی تھی بادشاہی کے بڑے حصے تھے کل میرے پیغمبر کہہ دے ساتلو والے کو منو ذکر میں پڑھتا ہوں تم پر اس ضلع نین کا کچھ حال سناتا ہوں تمہیں انا مکنا لہو فلر دے بے شک ہم نے اقتدار دیا تھا اس کو زمین میں آدیناؤ من کل شہین سبابا اور ہم نے دی تھی اس کو ہر چیز کا سبابن سامان ہر قسم کا سامان ہم نے اس کو دیا تھا یہاں پھر کل کا لفظ آ ہے اسی کل استغراکی کے ساتھ پھر اس ایک حوالے کو لکھیں کیا کر کو نبوت مل گئی تو مل گئی انجیل مل گئی عورتوں والے آزاد مل گئے ہر چیز جو اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا سامان ہم نے اس کو دے دیا تھا تو جیل بھی وہاں ہر چیز سے لیتے ہیں ہر ہر چیز ہے تو یہاں ہر چیز کا کیا مطلب ہے اسباب ضروریہ یا سامان ضروری مایوسل ولیہ من اللم ول قدرتیں ول آلات نلم بھی بڑا تھا اقتدار بھی بڑا تھا ہتھیار بڑے تھے سامان بڑے تھے رول رولمانی نے لکھا سامان ضروریہ اسباب عادیہ اتبا سباب سالہ کا طریق پھر وہ چلا ایک رستے پر مذہبی پس وہ ایک رستے پہ چل پڑا ہتا اضافہ لگا یہاں تک کہ جب پہنچا مغرب بس شم سے سورج کے غروب ہونے کی جگہ وجہ دہا تو پایا اس سورج کو تا روبو غروب ہو رہا ہے فی آئی نین چڑھ والے چشمے میں آئی چشمہ ہمیا کیچڑ یعنی دلدل یوں دل لگتا تھا آگے دلدل دل ہی دلدل دل ہے اس میں یہ سورج غروب ہو رہا ہے بابا جدا اندیا اندہا اور پایا در نے وہاں ایک قوم کو کچھ لوگ بھی موجود ہیں وہاں آبادی ہے کل ہم نے کہا یازل کرنا ایرزل کرسان الحال الہام کے ذریعے امان تو یا تو ان لوگوں کو سزا دے دے تو ایمان تب تک رفیم اس نا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کر کہتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزا دے تیری مرضی معاف کر دے تیری مرضی ان لوگوں تک حق کی دعوت پہنچ چکی تھی اس قوم تک حق کی دعوت تبلیغ کی دعوت پہنچ چکی تھی تب ہی کہا گیا ہے کہ اگر نہیں مانتے تو پھر سزا دے مان لیں تو ٹھیک ہے کالا دل کہنے لگا اما من منظالما جس نے ظلم کیا بس اوپن ہم اس کو سزا دیں گے ظلم اشرکا کرینا کیا ہے آگے آ رہا ہے امام امام پس جس نے شرک کیا ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف عزیب و عذاب النکرہ رکھے گا اس کو عذاب سخت سنکول لہو من امرینا یوسرا سنکولو ہم کہیں گے یعنی ہم حکم دیں گے ہم اسے حکم دیں گے من امرینا اپنے ایسے ایسے احکامات کا یوسرن جو آسان ہوں گے تکلیف مالا یو نہیں ہوگی ہم حکم دیں گے اس کو اپنے ایسے ایسے احکامات کا یسرن جو کیا ہوں گے آسان ہوگے سما اتبا سباب پھر وہ چل پڑا ایک اور رستے پر ہتھا الابہ لگا جہاں تک کہ جب پہنچا مطلع اشم سے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہ وجہ پایا اس سورج کو ستلوں والا قوم کہ وہ طلوع ہو رہا ہے چڑھ رہا ہے ایک ایسی قوم پر لم نہ جانا من مندون یا سترا جس قوم کے لیے ہم نے نہیں بنایا اس سورج کے ورے چترنگ کوئی پردہ کوئی حجاب مکان بنانے کی عمارت تعمیر کرنے کی صنعت سے بھی ناواقف قوم ہے سورج اور ان کے درمیان آڑ کوئی نہیں کہ کوئی دیوار کھڑی کر دے کوئی پتے ہوں کوئی چادر ہو نہ ایسی قوم ہے جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کزالک المرو کزالک امرو دل کر نئی میرے پیغمبر اور اے قرآن کے مخاطب یقین کر ظل کا معاملہ یہی ہے جو ہم نے سنا دیا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں کزالک بات اسی طرح ہے کہ ظلم مغرب کی جانب گیا تو آجز آ گیا اور ادھر مشرق کی جانب گیا تو آجز آ گیا بات اسی طرح ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح مشرق بیان کرتے ہیں اس کو تصرفات آتے ہیں وہ قدرتوں والا ہے عالم الغیب ہے بات اس طرح نہیں ہے بات اس طرح ہے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کزالخ بات اسی طرح ہے کہ وہ لوگ دھوپ اور سورج سے بچاؤ کے لیے مکان بنانے کا سلیقہ نہیں جانتے تھے بات اسی طرح ہے حضر کیونکہ حضرت گلی بھی صاحب پچھلی آیت سے مطالعہ کرتے ہیں نا ہر آیت کو انہوں نے پچھلی آیت سے مطالعہ کر دیا وقت آحت نہ بیما لدیے اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے بیما لدیے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی خبرن علمن اپنے علم سے اتبا سببن بن پھر وہ چلا ایک اور رستے پر حتہ بالا گا یہاں تک کہ جب پہنچا بین سدعین الجالئی دو پہاڑوں کے درمیان چلتے چلتے چلتے چلتے یعنی پھر کہتے ہیں شمال کی جانب چل پڑا او آگے گیا تو دو پہاڑ آ گئے وجد امد نے پایا ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو لوگ تھے وہاں لا یادونا یا کہنا لگتے نہیں تھے کہ سمجھیں گے بات کو بولی نہیں سمجھتے تھے ان کی لگتے نہیں تھے کہ سمجھیں گے بات کو کالو وہ کہنے لگے یہ ترجمان کے لجے کو شروع ہونے لگے یازل کرن ایز الکرن انجو جب اماجود بے شک یاجود اور ماجود فسادی ہیں زمین میں یہ دو پہاڑ ہیں نا اس کے درمیان جو راستہ ہے اس کو کیا درہ اس درے میں سے آتے ہیں لوٹ مار کر کے جانور ہر چیز چٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں بڑے فسادی لوگ ہیں تو یہ درہ اگر بند ہو جائے نا تو پھر وہ یاجوج ماجوج جو ادھر نہیں آئیں بے شک یاجوج اور ماجوج پھنسا دیے زمین میں وہ حل لکا خرجن کیا ہم مقرر کریں تیرے لیے مزدوری چندہ خرجن چند سامان اس شرط کے کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان صدن ایک اور ہم تجھے مزدوری دیتے ہیں سامان دیتے ہیں تیرے پاس بڑی قوت ہے فوج ہے پولیس ہے بادشاہی ہے اقتدار ہے اختیار ہے یہ درہ بند کر دے ہم یا جو ماجوج کبی من بول یافس ابن فصب نو حضرت نو علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یا کے ساتھ تھے بن فت ان کی اولاد میں یہ دو قبیلے ہیں یاجوج اور ماجوج فت الباری نے لکھا اور روح المعانی نے لکھا آج بھی کئی قبیلے بڑے داکہ دنی کرنے والے مار بھاڑ والے آج بھی کئی قبیلے تو وہ بھی اسی طرح کے اجڑ کوئی قبیلے تھے آتے اور ہر چیز چٹ کر کے واپس چلے جاتے کال سرکرن نے کہا ما مکنی فی ربی جو ٹھکانہ دیا مجھے جو اختیار دیا مجھے ربی میرے رب نے خیر وہ بہتر ہے تم کہتے ہو چندہ دے دے کوئی سامان دے دے سامان اپنے کو رکھو چندہ بھی اپنے کو رکھو مجھے چندے کی پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میرے پاس پہلے ہی بہت ہے اللہ نے مجھے بڑا دے رکھا ہے فائن نونی بے بس تم میری مدد کرو بے محنت کے ساتھ مجھے تو بندے چاہیے محنت مزدوری کرنے والے سامان میرے پاس بڑا ہے بس میری مدد کرو بے قوت محنت کے ساتھ اجعل بہنا میں بنا دیتا ہوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان رد من ایک ہجاب پڑتا دیوار بڑی مضبوط آڑ آتونی تم لے آؤ میرے پاس زوبر الحدیدے لوہے کے تختے اے بڑی بڑی چادریں لوہے کی وہ لے آؤ وہ ضلع نے جوڑنی شروع کروا دی ہتا تھا وا بین بہین یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پہاڑوں تک اس درے میں چادریں رکھوا کے نا او پہاڑوں کے برابر ان چادروں کو کر دیا کال تو کہنے لگا ان فکو دہاؤ آگ جلاؤ دہاؤ آگ لگا دی گئی ہتھا علاج نارا یہاں تک کہ جب کر دیا اس لوہے کو آگ اتنی آگ جلی اتنی آگ جلی کہ وہ لوہے کی چادریں آگ بن گئی کالا کہنے لگا آ تو نہیں لے آؤ میرے پاس افریقہ لئیے کترا میں پلٹ دوں اس پر تانبا پگھلا ہوا کترا پھر اس نے پگھلا ہوا تانبا ان چادروں کے اوپر ڈالا لوہے کی چادریں سرخ ہو چکی ہیں پھر پگلا ہوا تانبا وہ تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوگی فمستعو بس وہ نہیں طاقت رکھتے یزا رو ہو اس پہ چڑھ سکے اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کو نقب لگانے کی سراہ کرنے کی اس دیوار میں سراخ کر کے اندر آ جائیں یا اس کے اوپر سے چڑھ کے اوپر سے آ جائیں وہ طاقت نہیں رکھتے اب کال ہاضا رحمت ربی سرکر رہنے کا یہ رحمت ہے میرے رب کی پچھلے سفحات میں اسی صورت کاحب میں ہم نے اس مشرق کا واقعہ پڑھا جس کے دو باغ تھے انگوروں کے اور باڑھ تھی کھجوروں کی اور اس کے بیچ میں نہر پہتی تھی وہ اس پہ مغرور ہو کر کہتا تھا یہ کبھی خراب نہیں ہوگا یہ کبھی برباد نہیں ہوگا اس مشرق کی حالت حالت دیکھیے اس کے مقابلے میں ایک مومن کی آجدی دیکھیے کتنی قوت ہے طاقت ہے قدرت ہے بادشاہی ہے پہاڑوں کے برابر اس نے دیوار بنا دی لیکن کوئی تکبر نہیں کہتا ہے حاضر رحمت میں ربی یہ سب کچھ میری رب کی مہربانی سے ہوا رحمت سے ہوا ہے پیدا جاواد ربی پھر جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ قیامت کر دے گا اللہ اس کو دکا آ ریزا ریزا یہ دیوار ریزا ریزا ہو جائے گی وکان ہوا دربی حکا اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا مشرقین اور مبتدئین ان کے پاس اپنے شرکیہ اور بجیا عقائد کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی شیرت کی کیا دلیل ہونی ہے شیرت کے کیا پاؤں ہونے ہیں لیکن یہ کھوج میں لگے رہتے ہیں اور وہ جو اردو میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تو کوئی تن ہاتھ لگے تو ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں ڈوبنے سے بچیں دلیل ہاتھ میں آئے سے جب مدد مانگتے ہیں تو اس کے جواز کے طور پر ذل کے اس قول کو پیش کرتے ہیں ف آئی نو نی بے ان نے ان لوگوں سے کہا تھا میری مدد کرو فی نو بس میری مدد کرو بے ساتھ قوت کے اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہ بھی دو بندی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے ذلکر نے اس قوم سے مدد مانگی کہ نہیں مانگی تو وہ جائز ہے تو ہماری ناجائز ہو جاتی ہے اسی طرح آپ نے سورت علیہ عمران میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے تنگ کر لیا تو انہوں نے کہا من انساری لگوا کون میرا مددگار ہے اللہ کے رستے میں تو لوگ وہ انسار کہنے لگے ہم آپ کی مددگار ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری کون مدد کرے گا اے انسار او میرے امتی او میرے ماننے والو کرو میری مدد تو یہ وہابی تو بندی کہتے ہیں مدد نہیں مانگنی چاہیے اگر آپ کو عبادت کی تعریف آتی ہے اور وہ میری ساری تقریر جو میں نے مغرب کے بعد کی تھی آپ کے ذہن میں ہے پھر تو اشکال ہی کوئی اس لیے کہ سلطن غیبیتن مافوکل اسپا اس نظریے کے ساتھ غائبانہ مدد مانگی جائے وہ شرک ہے اور میں آپ سے کہوں پانی پلا دو آپ کسی بندے سے کہیں یہ بوری میرے سائیکل پہ رکھوا دے آپ کسی بندے سے کہیں یار یا میرا بوجھ اٹھوا دے سائیکل پہ جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا یار میری مدد کرنا میں نے بھی لے جا تو یہ مدد اس طرح کی مدد نہیں ہے جس طرح یا علی مدد یا پیر مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد یہ اس طرح کی مدد نہیں ہے یہ ما تحت الاسباب ہے اور وہ ما فوقل اسباب اور اگر آپ ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دوں اللہ کرے سمجھ آ جائے زیادہ گفتگو تو ان طالبات کے لیے کرتا ہوں کہ ان کے عقیدے درست ہو جائیں اور سمجھ آ جائے ان کو توحید کی یہ جو ہے نا آئی من انساری اللہ یہ ہے تعاون جس کو کیا کہتے ہیں تعام تعام جو ہوتا ہے نا یہ دو طرفہ ٹریفک ہے جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے کیا مطلب آج تو میرا سامان سواری پہ لدوا دے کل تجھے بھی تو ضرورت پڑ سکتی ہے میں تیری مدد کروں گا یہ دو طرف ہے تم میری مدد کرو کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میں تیری مدد کروں گا اور جو استعانت ہے نا وہ ہے یک طرفہ اور وہ صرف اللہ سے کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ یا اللہ آج میری مدد کر کل تین ضرورت پڑ گئی تو میں تیری مدد کرا الیازبلّہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے تو یہ ماتا تل اسباب ہے ذل کر ان سے کہہ رہا ہے میری مدد کرو محنت کے ساتھ یعنی اگر میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو مزدور بنو کام کرو ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے انہیں شرم بھی نہیں آتی ایس اس قسم کے دلائل دیتے ہوئے احمد یاد گجراتی بڑا محرف ہوا ہے بڑا محرف ہوا ہے کیا لک لکھی اور تفسیر لکھی نہیں می تو کہتا ہے تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے تو اللہ نے خود نہیں کا ودوش ادا کم اللہ نے خود نہیں کہا ودوش ودا کم پکارو اپنے معبودوں کو اللہ تو خود حکم دے رہا ہے تو دلیل جو ہے نا دلیل یہ دعوے کے مطابق ہونی چاہیے دعوی کچھ ہو دلیل کچھ ہو دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ بدکاروں کو مریدوں کو مدد مانگنی چاہیے پیروں سے جو دلیل تم دے رہے ہو من انساری اللہ حضرت عیسیٰ قوم سے کہہ رہے ہیں کون میری مدد کرے گا وہاں سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ پیروں کو چاہیے کہ وہ مدد مانگے کن سے پیر مریدوں سے مدد مانگیں عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں امتیوں سے اور ظلم جیسا بندہ جسے اللہ کہتے ہیں اننا مکنا لہو فل وہ مدد مانگ رہا ہے کس سے وہ ہماتڑ لوگ جنہیں یاجوج ماجوج لوٹ کے لے جاتے ہیں جڑے یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ذل ان سے مدد مانگ رہا ہے یہ مدد کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ فوت شدہ بزرگوں سے مانگتے ہیں وہ شرک ہے اور یہ عادت ہے یہ دنیا کا دستور ہے وہ ترک ناباز یوم دن یمورفی بادن تخویف اخربی اور ہم کر دیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے ایک کو اس دن یموجو فی باز جو خش رہا ہوگا دوسرے میں مراد بے ہے جی اضطرا ہے یموجو جو باز الخلق فی باز لل یاجو جو یہاں یاجوج ماجوج کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے نا یہ یموج و موج سے ہے یعنی جس طرح سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں نا اس طرح لوگ ایک دوسرے میں گھسے جا رہے ہوں گے جب قیامت آئے گی تو مراد بے ہے جی اجتراب ہے جی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے ایک کو اس دن یمو جو گھس رہا ہے دوسرے میں وہ نو پہ اور ہم پھونکیں گے سور میں دوسرا نفقا ثانیہ مراد ہے ما بعد اسی پہ دلالت کر رہا ہے جما جمع پھر ہم ان کو اکٹھا کر لیں گے اکٹھا کرنا رزنا جہنم اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے ارزن بالکل ظاہر سامنے ارزن سامنے اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے کون کافر اللہ دینک آیون وہ کافر کہ تھیں ان کی پردے میں ان ذکری میرے ذکر سے مسئلہ ہے سے شدت اعراض سے کنایا ہے جی آنکھیں ان کی پردے میں تھیں کنایا ہے شدت اعراض رات و کانولا یس اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے بجا موہرے جب بار توح سے شدت کے ساتھ وہ اعراض کرتے تھے آپا حسب الدین کافرو اینت تخذ عبادی مندونی اولیاں متعلق بشب اولزاد متعلق شب اول بات و بے شبہ ثانی بت تباہ حضرت صاحب کا انداز نے یہاں یہاں جعیت جی متعلق ہے پہلے دونوں شبوں کے ساتھ جی پہلے دونوں شبے کیا تھے اصحاب کا جو بندے تھے دوسرا شبہ ہے جناد کے بارے میں پہلا شبہ بندوں کے بارے میں اصاب کاف دوسرا شبہ جنات کے بارے میں ظاہر بات ہے انسان اعلی ہے اشرف المخلوقات ہیں جن مرتبے کے لحاظ سے انسانوں سے کم ہیں تو پہلے شبہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا ود اور دوسرے شبہ کے ساتھ ہوگا بد آپا حاصب اللہ دینا کا فارو کیا بس سمجھ لیا ہے کافروں نے اب کیا سمجھتے ہیں کافر کہ وہ ٹھہرائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کار ساتھ تو میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا یہ مطلب ہے میں باز پرس نہیں کروں گا یہ ان کی سوچ بڑی غلط ہے کوئی سا آگے میں نہ کر لے یہ ان کا خیال بڑا غلط ہے کہ میرے سوا میرے بندے کارساز میرے بندے اور میرے سوا ان کو کارساز بنائیں گے تو میں چھوڑ دوں گا ان کو نہیں ان کو جہنم میں ڈالوں گا اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو کارساز نہیں بنایا تو پہلے شبے کے ساتھ بھی تعلق ہے والا شبہ ہم نے اپنے بندوں کو کار ساز نہیں بنایا اور دوسرے شبے کے ساتھ بتبا تعلق ہے اگر انسان کار ساز نہیں ہے تو پھر جنات بھی کار ساز بننے کے لائق نہیں بتبا ان کا ذکر ہے انا آتدنا جہنم بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی وہ کیا سمجھتے ہیں شرک کریں گے تو چھوٹ جائیں گے تخویف اخرویہ جی آگے بشارت آ جائے گی اولا ہل نبے ایک شبے کا جواب ہے جی ہمارے نیک آ تم کہتے ہو انا آتدنا جہنم الخا فری نوز ہمارے نیک آمال ہماری نجات کا سبب بنیں گے مسجد کا بنانا نفلوں کا پڑھنا کل حل نبے حکم اس کا جواب دیا کیا ہم بتائیں تم کو بال اکثری جو آمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں اکثرین کیا ہم بتائیں تمہیں وہ لوگ جو اپنے آمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں اللہ دینا ذلح ذلح باتالش بھٹک گئی پھٹک گئی, گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں تو ہم یا اور وہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون سنا کہ وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لے عَلَى انلحق اس لیے کہ ان کا اعتقاد ہے کہ وہ سچے مذہبی ہیں اور بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں بڑی محنت ہو رہی ہے شرک اور بدعات ہمیشہ نیکی کے رنگ میں آتے ہیں شرک عشق کی پیداوار ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ عشق ہے انبیاء سے اولیاء سے بزرگان دین سے اور وہ بدعات کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں الا اکلدین کبھر یاد ربہم رب یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا و کفر کیا اپنے رب کی ملاقات کا وہاں بھی تک برباد ہو گیا ان کے اعمال فلانو کی ملحوم یومل کی آمد وزن ہم ان کے لیے قیامت کے دن تراضو ہی کائم نہیں کریں گے توازو وہاں قائم کیا جاتا ہے یہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو ایک پلڑے میں سودا دوسرے میں بٹے پھر ترازو کھڑا کرتے ہیں اور اگر ایک پلڑے میں وزن ہو اور دوسرے پلڑے میں کوئی چیز نہ ہو تو کوئی عقل مند آدمی وہ ترازو قائم نہیں کرتا اللہ نے فرمایا ان کے ایک پلڑے میں گنا ہی گنا گنا ہی گنا گنا ہی گنا جو دنیا میں نیکیاں کی تھی انہیں شرک نے تباہ کر دیا تھا دوسرے پلڑے میں رکھنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں ہوگی تو ہم ترازو کیوں فلا نقیم کا فلاں یومل کے آمت وزنا ضال کا جزا جہنم یہ ان کی سزا ہے جہنم بیما کا فارو بدلا ان کے کفر کا وسطہ اور اس لیے کہ انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور میرے نبیوں کو زو ون ماحول اکٹھا کرتے رہے مزاق بناتے رہے ان آمنو بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک کانت الحم جنات الفرد سے نوزولا ہے ان کے لیے باغ فرد کے نوزولن مہمانی خالدین فیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لاجب اونانا ہیوالا نہیں چاہیں گے وہاں سے تبدیل ہونا کلو کا نل بہروں میں داد متعلق شبہ سالث بھی متعلق شبہ سالث بھی اور شبہ رابع بتاہ شبہ صالف کیا ہے جی چلو جی حضرت موسا تو عالم الغیب نہیں پر خضر کے کام دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں یہ تیسرا شبہ ہے اور چوتھا شبہ ذلکر کہ وہ انا مکنا لہو الارض وہ متصرف فل امور ہو ہے یہ چوتھا ہے تو تیسرا کیا ہے کہ خزر عالم الغیب ہو ہیں تو یہ آیت تیسرے شبے کے ساتھ متعلق ہوگی ذات اور چوتھے کے ساتھ بتبا ذرا ترجمہ کر لیں پھر میں اس کو لگا دیتا ہوں کلو کانل باہر ہو میرے پیغمبر کہہ دے اگر ہو جائیں سمندر مداد سیاہی لے کالے ماتے ربی تیرے میرے رب کی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے کل ربی معلومات ربی کما کا رولمانی حکمت و قدرت کی جو نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو لکھنے کے لیے اگر سمندر سیائی بن جائیں میرا علم میری معلومات اس کو لکھنے کے لیے اگر سمندر سیائی بن جائیں لانا فل بہرو خشک ہو جائیں گے سمندر قبل ان فدا کلیمات ربی میرے رب کی کلمات پورے ہونے سے پہلے تو خشک ہو جائیں گے سمندر پہلے اس سے کہ ختم ہو میرے رب کے معلومات ولو لو جی نا بھی مسلی مدد آگر ہم لے آئے اگرچہ ہم لے آئیں بے مسل ہی اس دریا کی مثل روشنی سیاہی اور اگرچہ ہم لے آئیں اس جیسا مددن اس کی مدد کو سمندر پہلے خشک ہو جائیں پھر ہم اور سمندر لائیں تو تیرے رب کی معلومات ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ثابت ہوا نا کہ عالم الغیب اللہ ہے تیسرے شبے کے ساتھ بھی اور تیسرا شبہ کیا تھا کہ خضر کیا ہیں عالم الغیب ہیں اس آیت نے ثابت کیا کہ عالم الغیب ہے تو صرف اللہ ہے اور چوتھے کے ساتھ بھی اگر عالم الغیب اللہ ہے تو پھر متصرف فل امور بھی کون ہے اللہ تیسرے کے ساتھ ود ذات اور چوتھے شبے کے ساتھ ود تباہ کو منا بشر شبے کا جواب ہے جی شبہ نبی پاک کو قصہ سے ماضیہ کا علم دیا گیا خضر نے یہ کیا حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت موسا فرون امان نمرود نو آدم شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ عالم الغ میں چلو اور نبی تو نہیں حضرت خضر بھی نہیں سلکر نین بھی نہیں اصحاب بھی نہیں آپ تو امام المبیا ہیں سرور کائنات ہیں آپ کے متعلق شبہ ہو سکتا تھا جواب دیا میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں مسلو کم تمہاری طرح یو میری طرح وہی آتی ہے انما علاح کم واحد کہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے اللہ کے نہ ہونے میں عالم الغیب اور متصرف فل امور نہ ہونے میں میں تم جیسا ہوں شاہ عبد القادر نے مانا کیا بڑا ہی خوبصورت مانا تھا یہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے ان کے کفے پاک کو بھی ہم نہیں پہنچتے خدا گواہ آپ یہ میں پڑھتے بھی رہتے ہوں گے لیکن اس پر آپ نے توجہ نہیں کیا تمہاری طرح اس تمہاری طرح سے پھر بنے بھی جی کہتے ہیں تمہاری طرح اپنے آپ تو شاہد القادر کیا میں کر دو بالکل لفظی مینا کرتے ہیں تو کہ میں ایک آدمی ہوں جیسے تم مس لکم کا کیا میں نے کیا جیسے تم اور تمہاری طرح سے پھر کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا بھائی شان میں مقام میں درجے میں عظمت میں تمہاری طرح اور جیسے تم اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں تم بھی پیدا ہوئے میں بھی پیدا ہوا تم نے شادیاں کی میں نے بھی کی تمہیں بھوک ستاتی ہے مجھے بھوک ستا ہے تمہارے بال بچے میرے بال بچے, تم بیمار ہوتے ہو میں بھی بیمار ہوتا ہوں تم سوتے ہو میں بھی سوتا ہوں بے شک میں بشر ہوں جیسے تم کتنا خوبصورت مانا کیا اور یہ میں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ رات میں نے بس دیکھا اس کو تو بڑا میں حیران ہوا کہ کمال ہی کر دیا اور وہ جو اشکال تھا تمہاری طرح تمہاری طرح اس سے یہ بہت خوبصورت مین ہے میں بشر ہوں مثلوکم جیسے تم جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں تم بھی الہ نہیں ہو میں بھی الا نہیں ہوں تم بھی عالم الغائب نہیں ہو میں بھی عالم الغائب نہیں ہوں تم بھی متصر الامور نہیں ہو میں بھی متصر الامور نہیں ہوں تم بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہو میں بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہوں میری طرف تو وہی کی جاتی ہے انما الہکم الاحو کم شیخ عبداللہ آیا ذہن میں کہ نہیں آیا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں قرآن دے وچ جو کچھ بھی بیان کرندہ راوی مقیندہ توحید ہی رت کاف کو آ کے ختم کیا تو کس مسئلے پہ آ کے ختم انکم الاحم واہ بریلویوں نے یہاں بڑے ہاتھ پاؤں مارے احمد رضا خان نے تو میں نے کیا آپ فرماؤ آپ فرماؤ میں بظاہر بشر ہوں تمہاری طرح بظاہر یعنی نبی پاک کی دو حیثیتیں ہیں ایک باطن ایک ظاہر یہ اندر اور بیر اور یہ کون ہوتا ہے اب تو وہ رواج ختم ہو گیا ہے پتہ نہیں کبھی ہوگا شاید بہروپیے بنتے تھے شہروں میں بہروپیے کیا شراہت میں اتنا بڑا چور ایک پٹی سی باندھی ہوئی ہے کچھ خون بہ رہا ہے شکل بڑی ڈرونی سی ہے دیہاتی لوگ جو ہیں نا وہ بازار میں آ رہے ہیں بیروپی آ سامنے اب دیہاتی پھاگا وہ پیچھے پھاگا او بازار میں تماشا لگا ہو اس کی پگڑی گر گئی ہے کبھی دھوتی کھل گئی ہے وہ کہ دے پیسے سو روپیہ لے لیا پچاس لے لی دس لے لی بہرو کیا بہروب بھرنا کسی کتاب میں پڑھا نہ بادشاہ کا نام ذہن میں ہے کتنا ذہن میں ہے کہ پڑھا ہے میراسی تھا میراسی یعنی یہ جو بہروب بھرتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں بادشاہ سے کچھ طلب کیا نہیں ملا بہروپ بھرا, بھرا پہچانا گیا بادشاہ نے پہچان لیا کئی سالانہ بادشاہ کہیں جاتا ہوگا پتا ہوگا یہاں سے گزرتا ہے تو یہ چار پانچ مہینے پہلے وہاں جا کے ایک ولی کا بہروب بھر کے بیٹھ گیا ولی اللہ ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہونے لگے اور پیری چمکنے لگی یہ سب سے آسان کاروبار ہے خدا کی قسم ہمارے ایک مواعد ساتھی تھے قوم کا تو وہ نائی تھا بڑا مواعد تھا اس نے مجھے خود سنایا غلام رسول اس کا نام تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائی آمین کہو اللہ اس کے درجات کو کرے حضرت شیخ القرآن کا خادم تھا حضرت شاہ جی کا خادم تھا والد صاحب کا خادم تھا بڑی خدمت کی ہماری ڈیوٹی اسی تھی کرتا تھا اس نے مجھے خود سنایا کہ میں یہ خوشاب روڈ پہ مس سے اترا تو میرے پیٹ میں کچھ درد ہونے تھا تو تھا فقیر سے آدمی اتنا سا تھلا ہوتا تھا گلے میں لٹکایا ہوا تو میں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا تو مجھے بھی تھوڑی سی شرارت سو جی کہتا شرارت سو سوجی میں نے کہا اللہ تھوڑی دیر کے بعد میں لیٹ گیا اللہ اتنے میں ایک بندہ میرے قریب آیا بابا میرے لیے دعا کرو میں کہا بہ جا اتنے میں دو عورتیں آ گئی ساڈے واسطے میں کہا تھی بہ جا بس میں تھوڑی دیر کے بعد کروں اللہ کتنے تعیم آٹھ دہ بندے اکٹھے ہو گئے میں تو نکل کے بھاگا میں آگے میری جان چھوڑو میرے تو اپنے ڈیڈ پیڑ تو لوگ پاگل ہوتے ہیں یوں ہی یوں ہی پاگل میں پنڈی پڑھتا تھا تو اثر کے بعد کبھی کبھی ہم راجا بازار سے نکل جاتے تھے لیاقت باغ شاہ جی بھی ساتھ ہوتے تھے حضرت سیاح زیادہ بخاری دامت برکات تو ہم اکٹھے یوں باہر نکل گئے کبھی میں اکیلا بھی چلا جایا کرتا تھا یہ کہیں اور گھر میں چلے گیا تو وہاں ایک موتی مسجد ہے اس روڈ پہ جائیں نا تو موتی مسجد موتی مسجد سے تھوڑا سا پہلے نا ایک بیٹھا ہے فقیر پتھر کے بعد لیک رکھی ہوئی ڈڑی مچھ بالکل چٹ گونگلو کی طرح بالکل گونگلو ہاتھ کاپتے مو بھی کانپ رہا دوسرے جو ساتھ مشدندے تھے نا ہرامی وہ اس کو سگریٹ پلاتے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا بھائی خود ہاتھ اٹھائے سگریٹ نہیں پی سکتا وہ اس کو سگریٹ پلاتے جم کٹا ہے لوگوں کا میں بھی کھڑا ہوگی ایک بندہ آیا اس نے کہا بابا میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے تو تو بتا نا کہ وہ کہاں ہوگا میں اس آدمی کی ضرورت کو بڑی داد دیتا ہوں وہاں ایک آدمی کھڑا تھا وہ آگے آیا اور سا کس نو آخر آئے جس کے ہاتھ نہیں ہلتے اس کو کہہ رہا ہے کہ تجھے تیرے بیٹے کی خبر دے تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہوا تو حضرت یاقوب کو پتہ نہ چلا چل وہ مسجد ہے اس مسجد میں جا کے اللہ سے دعا اس کی مانگت پہ پڑا کہ وہ معاہد آدمی تھا شہری آدمی تھا اس نے بڑا جھڑکا اس بندے کو تو یہاں پاگل ہو نشئی ہو لوگ پاگل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے تو یہ روپ دھارنا اس کا بڑا آسان ہے ہمارے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا سکریا بڑا تیز تھا بڑا مزاحیہ اور بڑا تیز اور بڑا فنکار اس نے پیری کا روپ دھار لیا یہ آگے نہر پہ اس نے ڈیرا بنا لیا نا سبز چولا اتنی سارا وہ ڈنڈا دا. اور آ... تھا بڑا خوبصورت سفید رنگ اور دھوپ بازار میں وہ تھمال ڈالتا تھا میں نے اس کو خود تھمال ڈالتے ہوئے دیکھا دوسرے دن اٹھارہ بلاک آ گیا سادہ کپڑوں میں وہ کہتا تو کتھے آ گیا تو کہتا ہے میں تو ڈرتا رہا بھی تم آگے بڑھ کے کہیں میرا نام نہ لیتے کرنے لگا تو تھمال اس کی میں نے دیکھی کچہری بازار میں ایک پاؤں پہ وہ تھمال ڈال گھوم رہا مجال ہے اس کا پاؤں ادھر ادھر جائے اس نے روپ دھار لیا حالانکہ ہمارے پاس پڑتا رہا وہ. تو وہ کبھی کبھی آتا تو کہتا کی لبتا سی تے کوئی روٹی کتے دال اب موجیں لگی ہوئی ہیں چوپڑیوں یا روٹیاں بھی نہیں نال چھوکریاں بھی نہیں مزہ ہے کوئی بیٹے لینے کے لیے آ رہی ہے اور کوئی بیٹی لینے کے لیے آ رہی اور ہم بیٹے تقسیم کر رہے ہیں <تصفح> تو اس نے روپ دار لیا پیری کا بادشاہ وہاں سے گزرا تو ابھی وہ بادشاہ دور تھا کہ شہرت سنی کہ یہاں ایک بزرگ ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں بڑے لوگ اس کے مرید ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ وزیر کو کہ یہ اشرفیاں لے جا اور نظرانہ پیش کر تو وہ وزیر آیا اس نے کہا جی بادشاہ سلامت یہاں سے گزرنے لگے ہیں آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اور آپ کے بڑے لحاظ کے لوگ مرید ہیں اور بڑی مشہوری ہے آپ کی تو یہ اشرفیاں اشرفیا کا پتر نہ لگتا ہوئے تھے چل لے جا اشرفیا نہیں لینی میں نے. نے کہا جناب یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ہوتا کہ ہم فقیروں کو ہزاروں کا کیا ہے ہم فقیر ہیں چلا گیا وزیر آپ کو کھا ہی نہیں پائے وہ تو, تو بڑی کوئی پہنچ رہی سرکار ہزاروں اشرفیا اس نے ٹکرا دی بادشاہ ہوتا ہے باتیں ہونے لگی جب بادشاہ گزر جانے لگا تو نے کہا بادشاہ صاحب ٹھہر جاؤ میں فلانا میرا